گٹو چاموارا گٹوازی انارا کام راجن بساں گئی وہ ساتھ دیر گئی بس فیموں کے وہ تھے وہی دروبات فکر دا رحمت برش کی رحمتہ لبقا نمو شان تيز نوابي نغل ان رحمت خواجه هوذ جل الله ويه حد تناظر علينا بحر حدر تناظر ولي يا يا نبي كثير بارا مع باركات و سر الله تن الله و علي تمام محمد رحمات صلاه و سلام دي گنده عالم